یا نور اللہ مدنی چین کے ناظرین آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں کہ جو کہ نبی رحمت شفیع محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ دست رحمت نازل فرماتا ہے اس کے گنا گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے دس درجات بلند فرماتا ہے شریف پڑھتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علام الحمد للہ از وجل دوسرا روزہ بھی گزر گیا اور آج ماہ رمضان کی تیسری شب آ گئی رحمت کی تیسری شب آ گئی ہے اللہ تعالی خیر عافیت سلامتی کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ ماہ رمضان کو عبادت کرتے ہوئے گزارنے کی ہمیں توفیق تع فرمائے اور ہمارے گناہ ماں فرما دے کل آپ سے جو کچھ بیان ہوا تھا سور آراف کی آیت کے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا اور اس میں مسجد کے حوالے سے ہمارا بیان تھا آج مزید اس میں آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آئیے آپ کو آج کا نصاب جو ہے وہ سونا اور چاندی کے ریٹ کے حساب سے وہ بتاتا ہوں سلو الحبیب صلی اللہ یقم <سلام> جولائی دو ہزار چودہ زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38850 روپے یکم جولائی دو ہزار چودہ زکوات کا نصاب چاندی کے حساب سے 38850 روپے یکم جولائی دو ہزار چودہ زکوۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار آٹھ سو پچاس روپئے آپ کو ہم نے نصاب بتا دیا اڑتیس ہزار آٹھ سو پچاس روپئے کے حساب سے اب اس کی مزید تفصیلات کے لیے آپ ابھی کال کر سکتے ہیں دارالفتہ علیہ سنت کے نمبر آپ کو کل بھی میں نے دیے تھے آج بھی آپ کو دارالفتاح سنت کا نمبر مدنی چینل کی اسکرین پر ذرا دکھا دیجئے تاکہ ہمارے مدیچر کے ناظرین اگر اپنی زکوٰۃ کے متعلق کو شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو وہ لے لیں یہ ابھی رات آٹھ بجے سے لے کر نو بجے تک آپ کی رہنمائی کے لیے ہمارے دارختہ علیہ سنت کا نمبر ہے 0300 تھری ہنڈریڈ زیرو ڈبل ٹو زیرو ڈبل یہ ابھی آپ چاہیں تو اپنی زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق ضروری معلومات آپ اسی وقت فون کر کے ہم دارالفت علیہ سنت کا یہ نمبر دیا اس پر آپ حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ ہماری للہ ہماری رفتہ علیہ سنت کی جو خدمت ہے سروس یہ یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ فری آف کوسٹ ہے اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں درست زکوات عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھیے اس میں سستی سے کام نہیں لینا چاہیے اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ سونے اور چاندی کے ریٹ تبدیل ہوتے ہیں سونا بھی بازوں کا سال بھر میں کم زیادہ ہوتا رہتا ہے رقم بھی آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے بیچ میں رقم آتی ہے اور بہت کچھ وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں بیسیکلی تو یہ ہے کہ مال زکوٰۃ ہماری کن کن اشیاء پر ہے کہاں نہیں ہے کہاں رخصت ہے کہاں نہیں ہے صاحب نصاب کون ہوتا ہے زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے کس کو دینے سے زکوۃ ادا ہو جاتی ہے زکوٰۃ کس طرح ضائع ہو جاتی ہے اس کے لیے مقتط المدینہ کی کتاب تو موجود ہے فیضان زکوۃ اور ماشاءاللہ ایک زخیم کتاب بھی موجود ہے احکام زکوٰۃ اس کا اگرچہ مطالعہ کرنا ہی ہمارے لیے مفید ہے لیکن اگر آپ ابھی رہنما لے لیں اسلامی بہنیں پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور اسلامی بھائیوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اس طرح زکوٰۃ درست طور پر ہماری ادا ہو جائے اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنی پریویس یا پچھلی پریکٹس کو ہی کنٹینیو کرنے کے بجائے آپ ایک مرتبہ شرعی رہنمائی ضرور بھی ضرور حاصل کر صلو سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محبت تو کل ہم نے مسجد کے حوالے سے جو سورِ آراف کی آیت کریمہ سنی تھی اس اسی کا آگے تسلسل ہے کہ جب مسجد کا بیان ختم ہوتا ہے تو آگے ارشاد ہوتا ہے وہ کلو وشربو ولا تصریفو خلیفہ ہارون رشید کا ایک عیسائی طبیب جو علمِ تیب میں بڑا ماہر تھا اس نے ایک مرتبہ حضرت علی بن حسین واقع رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا علم دو طرح کا ہے علم ادیان اور علم ابدان اور تم مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں علم طیب سے متعلق کچھ بھی مذکور نہیں میڈیکلی پوائنٹ آف ویو کا تو آپ رحمت اللہ تعالی نے اس عیسائی طبیب کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب کی آدھی آیت میں پوری طب کو جمع کر دیا ہے عیسائی طبیب نے حیران ہو کر پوچھا وہ کون سی آیت ہے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ کلو وشربو ولا تس کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو یہ موت عمدہ ایک مدنی پھول ہے کہ کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کھاؤ جو چاہو اور پہنو جو چاہو اور اسراف اور تکبر سے بچتے رہو یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ محض ترک دنیا عبادت نہیں ترک گناہ عبادت ہے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین یہ جو ہماری جو جان ہے یہ ہماری ملکیت نہیں بلکہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی یہ امانت ہے اس کو ضائع کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے اب خود کو ان غذاؤں سے بچانا کہ جو صحت کو خراب کرنے اور طرح طرح کی بیماریوں کا سبب ہو اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے لہذا اس معاملے میں بھی ہماری شریعت ہماری بھرپور رہنمائی فرمائی ہے اور یہ موضوع لانے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یقیناً میرے مدری چر کے ناظرین سمجھ سکتے ہیں جیسے کل میں نے ارض کی کہ ایک تعداد مسجد کا رخ کرتی ہے جو نارملی طور پر عام دنوں میں مسجد کا اتنا رخ نہیں کرتی جبکہ کرنا چاہیے اسی طرح وہ کھانے پینے کی اشیاء جو نارملی طور پر ہم ڈیلی بیسس کے اوپر ہماری وہ روٹین کا حصہ نہیں ہوتی فور ایگزامپل جو تلی ہوئی غذائیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں اس کے علاوہ میدے سے بنی ہوئی غذائیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں پھر جس انداز سے ٹھنڈے مشروب ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر پورے دن کی ایک بھوک اور پیاس ہوتی ہے اور اس کے بعد جب یہ افطار کا وقت آتا ہے تو جس طرح مطلب کہ ان اشیاء کے کھانے کا ایک انداز ہوتا ہے جن بازوں کا دو انداز ہو جاتا ہے کہ جو ہماری صحت اور ہماری تندرستی کے لیے یہ مضیر ثابت ہوتا ہے اگر آپ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر بھی کسی ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں تو وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس معاملے میں رہنما فرمائے گا اور دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں تو پیٹ کا کفت مدینہ یہ ایک بڑا مشہور و معروف ہوتا چلا جا رہا ہے ہمارے عالمی مدیمہ کا فیضان مدینہ میں جو منتقف ہوتے ہیں افطار کے وقت انہیں ہم کیلے دیتے ہیں اور پانی دیتے ہیں کھجور سے بھی افطار کی جا سکتی ہے تو نارملی طور پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے متخفین کو ہم ان غزاؤں سے بچائیں کہ جن غذاؤں کے کھانے سے طبیعت میں ایک سستی اور ایک غفلت کا جیسے کہ ماحول کریٹ ہوتا ہے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے یقینا یہ ایک ایسا موضوع ہے جو آپ کے روزمرہ کی روٹین سے متعلق ہے آپ کو ہو سکتا ہے کہ ذہن میں کوئی سوال آئیں آپ کال کر سکتے ہیں کال نمبر آپ کا ہم نے یہاں دیا ہوا ہے کینیڈا امریکہ والوں کے لئے الگ نمبر ہے ساؤتھ افریقہ والوں کے لئے الگ نمبر ہوتا ہے پاکستان والوں کے لیے بھی ہمارا نمبر ہے تو آپ چاہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسا مناسب ایس ایم ایس ہوا تو وہ بھی مجھے بیان کر دیا جائے گا البتہ یہ غالباً موبائل نمبر ہے ملک کے لیے نائن تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کھانے پینے کے حوالے سے احتیاط سے کام لینا چاہیے اور یہ درست ہے اور یہی درست ہے کہ کھاؤ جو چاہو اور پہنو جو چاہو اور اسراف و تکبر سے بچتے رہو تو کھانے پینے کے حوالے سے جو ہماری شریعت متارا نے ہماری رہنمائی کی ہے حدیثوں میں اس کی ہمارے لیے رہنمائی آئی ہے تو ہمیں کھانے پینے کے حوالے سے ان تمام تر پہلو پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں احتیاط سے کھانا چاہیے صحت و تندرستی کو سامنے رکھ کر کھانا چاہیے اور کھائی نہ کھائی ایسی چیزیں کھانا جو صحت و تندرستی کو نقصان دے پھر ناگ عبادت میں آپ کے لیے مسئلہ روزے رکھنے میں مسئلہ ہو ہے بعض ایسی اشیاء ہوتی ہیں جن کے غلط استعمال سے پھر بخار بھی چڑھ جاتا ہے اور نزلہ کھانسی وغیرہ کا حساب رہتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ مومن ایک آنکھ سے اور کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے تو ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے یاد رکھیے کہ رسکے حلال کمانے بدنی عبادات انجام دینے کے لیے جتنی صحت و توانائی کی ضرورت ہے اتنا کھانا لازمی ہے مسیار خوری یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت کھانا اور جس کو پیٹو بھی بولتے ہیں اس کو پسند نہیں کیا گیا اور بعض صورتوں میں تو یہ مطلب کہ فضول خرچی میں بھی ہمیں داخل کر دیتا ہے تو کھانے پینے کے حوالے سے ہمارے میں آپ کو چند مدنی پھول بیان کرتا ہوں اور یہ مدنی پھول بیان کرنے کی بھی ایک یہاں نیت یہ ہے کہ اس انداز پر ہمیں پتا چلے کہ ہمیں اس معاملے میں کیا گائیڈ لائن دی گئی ہے کیا رہنمائی ہماری کی گئی ہے یقیناً آپ اس وقت کھانے پینے پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کہ میرے کہنے پر آپ کا ہاتھ رکتا ہے یا نہیں رکتا لیکن میں ہاتھ روکنے یا نہ روکنے کی بحث میں نہیں پڑ رہا نارمل سی بات یہ ہے کہ خواہش یہ ہے کہ ہم جو بھی کھائیں حلال طیب کھائیں شریعت مطالعہ کے احکامات کے مطابق کھائیں اور اپنی صحت اور تندرستی کے کو سامنے رکھ کر کھائیں میڈیکل پوائنٹ آف پر بھی دیکھ لیا جائے کہ کون سی چیز کھانے سے مجھے نفع ہوتا ہے کون سی چیز کھانے سے مجھے نقصان ہوتا ہے البتہ کھانے پینے کے حوالے سے اور کھانے پینے کی احتیاطوں کے حوالے سے تو کتابیں بھری ہوئی ہیں حضرت سیدنا حامد لفاف رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں ایک شخص نے نصیحت طلب کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے تو فرمایا دین کی حفاظت کے لیے قرآن پاک کی طرح غلاف بناؤ دین کی حفاظت کے لیے قرآن پاک کی طرح غلاف بناؤ عرض کیا دین کا غلاف کیا ہے فرمایا ضرورت سے زیادہ باتیں کرنے سے بچنا نمبر ایک لوگوں سے بے ضرورت میل جول نہ رکھنا نمبر دو اور ضرورت سے زیادہ نہ کھانا یہ تین ہو گئے مزید فرمایا اگر تم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی کے ہاں شاہ خیر الانام اور صاحبہ کرام علیہ ردوان کے ساتھ اہل ایمان کی جنت میں کیسی مہمانی ہوگی تو اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاتے اب یہ مہمانی کا ذکر ہے مجھے اعلیٰ کا وہ شیر آ گیا گیا رضا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا رضا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا گدا بھی منتظر ہے خلد میں یعنی جنت میں نیکوں کی دعوت کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا تو یہاں پر تین بورے اہم مدنی پھول میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی ہمیں دیے گئے اور یہ دین کا غلاف اسے ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ باتیں کرنے سے بچے وہی جو زبان کا کفل مدینہ ہم کہتے ہیں اسی طرح بےجا لوگوں سے میل جول سے بچے اب یہ جو بےجا میل جول کرتے ہیں اور خوب لوگوں میں مطلب فضل قسم کی بیٹھک کرتے ہیں تو ان سے بچنے کی بھی یہاں پر تاکید کی گئی ہے اور ضرورت سے زیادہ نہ کھانا اس کے متعلق ہمیں تاکید کی گئی ہے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پیٹ بھر کر کھانے سے عبادت میں کی حلاوت مفقود یعنی مٹھاس غائب ہو جاتی ہے ام المن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت یعنی مٹھاس نصیب ہو اور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں دیدار الہی از وج اللہ کے جام پینے کے شوق میں کبھی سیر ہو کر نہیں پیا یہ دیکھیں ہمارے بزرگوں کی کتنی پیاری اور میٹھی سوچ ہوا کرتی تھی کھانے پینے کے حوالے سے ہم کھانے پینے کی کویا کی فیس میں مبتلا ہیں آپ نے ابھی کھایا ابھی مغرب سے پہلے اب مغرب کے بعد کھائیں گے تراوی پڑھ کے پھر کھائیں گے پھر کہیں چکر لگانے جائیں گے تو پھر کھائیں گے پھر سحری میں کھائیں گے عام روٹین میں تو اب دو ٹیم، تین ٹیم ٹائم تین ٹائم کھاتے تھے رمضان وہ کھانا کھا رہا ہے چار چار کھا رہے ہیں پانچ پانچ ٹائم کھا رہے اور جو کھا رہے اس کو کھانا بھی نہیں کہہ رہے آپ آپ یہ کہے کہ کھانا تو دو ٹائم کھایا تھا آپ کا کہنا یہی ہوگا بھائی ہم نے تو دو ٹائم کھانا کھایا وہ بکری کے بعد کھانا کھایا ہے اور مجھے پہلے ساگری میں کھانا کھایا ہے اس کے علاوہ ہم نے کھانا کھا کھایا تم بولتے ہو تم نے کھانا کھایا تو یہ اس کے علاوہ وہ تو ہے. واقعی اگر بھوک نہ لگے نا آدمی نہ کھائے یہ بڑی پیاری ایک میں نے عبارت پڑھی تھی میں نے سوچا تھا کہ آج مندی چلے کے ناظرین کو بیان کرو گا طب کا رئیس پرہیز ہے اور حکمت کا رئیس خاموشی طب کا رئیس پرہیز یعنی جو واقعی پرہیز کرتا ہے نا کھانے پینے کے معاملے میں کہ کیونکہ ہم جو کھاتے ہیں وہ ہمارے میدے میں جائے گا اب وہاں سے وہ میدے کے ذریعے پھر وہ تقسیم ہوتا ہے پھر بلڈ کے اندر ایک چیز آتی ہے وہ پھر ہارڈ دل میں جاتا ہے خون وہ پمپ کر کے ہمارے پورے جسم میں بیچتا ہے اور یوں مطلب کہ بہت ساری چیزیں ہمارے جسم میں صلاحیت کرتی چلی جاتی ہیں تو میرا مدری مشورہ میرے مدی چرن کے ناظرین کو یہی ہے کہ برائے کرم کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط سے کام لیں اور بالکل ڈر ڈر کے کھائیں ڈر ڈر کے کھائیں حلال و طیب چیزیں کھائیں ڈر کے کھائیں استراف سے بچیں آپ کے دسترخوان کو کھانے کے بعد برائے کرم چیک کر لیں کہ کون کون سی کھانے کی ایسی چیزیں ہیں ضرورت کی چیزیں جس سے آپ بلا اجازت شریف پھینک دیں اور خدا نخواستہ اگر یہ پھینکنا اس اور حرام ہوا تو گناہ گار ہوں گے تو بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں اور کھانے کے بعد اپنے دسترخوان کو چیک کر لیجئے چاول کے دانے اگر گرے ہوئے ہوں تو وہ کھا اگر ابھی جیسے کھانا کھا رہے ہیں انگلیاں چاٹتے رہیے آپ کی پلیٹ چاٹتے رہیے بچوں کو بھی پلیٹیں صاف کرنے کی عادت بنائیے برتن کو درست صاف کرنے کی عادت بنائیے ہڈیاں وغیرہ جو آپ پھینک دیتے ہیں مسالہ اور اس وقت چاول کے دانے وغیرہ لگے ہوتے ہیں پھینک دیجیے وہ اس کو درست انداز صاف کیجیے بازوں کو مرغی کھانے کا بڑا شوق ہے لیکن مرغی کھانا اچھا نہیں ہے مرغیوں کے کئی ایسے کھانے کے اجزا ہوتے ہیں جو آپ ہڈیوں پر بالکل آپ چھوڑ دیتے ہیں میں نہیں کہتا خون کھائیے جو خون والی چیزیں ان کو کون آپ کو کہے گا لیکن اسی طرح آپ کو مچھلی کھاتے ہیں اب مچھلی کون کھا سکتا مچھلی کھانا بھی ایک فن ہے بالکل وہ مچھلی کیا کھاتے ہیں کہ اس کے ساتھ اتنی کھانے کی غذا جو غذا ہوتی ہے باقاعدہ کھائی جاتی ہے اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں تو ایسا تو ہے نہیں نا کہ تھوڑا سا یہ کیا پھینک دیا تھوڑا سا یوں دانت تمہارا پھینک دیا نارملی طور پر ایک جو کھانا کھانا چاہیے درست کھانا چاہیے اور اپنے دسترخوان کو باقاعدہ میں آپ کو دوبارہ عرض کروں غور سے دیکھ لیجیے روٹی کے ٹکڑے ضائع نہ ہو چاول ضائع نہ ہو سالن ضائع نہ ہو ان تمام چیزوں کو ضائع ہونے سے بچائیے ایسے کئی غریب ہیں جو جتنا پھینکتے شاید اتنا دیکھنے کو بھی ترستے ہوں گے تو یہ مت کریے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کیجئے تم جس کی قدر نہیں کرو گے تم سے وہ نعمت چھین لی جائے گی آج ہم رسک کے معاملے میں بڑی تکلیف اور تنگی کا رونا روتے ہیں آپ دیکھیے آپ کی اور ہماری دعوتوں کا کیا حال ہے یہ تو خیر اب میں آپ کے گھر کی باتیں کر رہا ہوں کہ گھر کے اندر جو معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اب جب دعوتوں میں جاتے ہیں افطار کے ہیں ابھی تو خیر شاید افطار کی دعوتیں شروع بھی نہیں ہوئی ہوں گے ابھی تو یہ تھوڑے بہت روزے کے وہ اس میں ہوں گے ابھی یہ چند دنوں کے بعد افطار کی آپ کی دعوتیں شروع ہو جائیں گی ہو جائیں گی کے یہاں جائیں, جائیں گے پپے کے یہاں جائیں گے ماموں کے یہاں جائیں گے دوست احباب کے یہاں جائیں گے اب جب آپ جائیں گے تو وہاں کیا حال ہوتا ہے ذرا غور کیا افطار کے وقت اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے دسترخوان پر کھانا گرا دیتے ہیں پھر وہ ٹیبلوں پہ کھانے کا رواج چل پڑا ہے تو ٹیبلوں پہ کھانا گرا دیتے ہیں آپ نے ماشاءاللہ میرے لیے سنت کو کھانے کا انداز دیکھا ہوگا الحمد الحمدللہ کتنا خوبصورت انداز سے پلیٹ کو صاف کرتے ہیں اپنی انگلیوں کو چاٹتے ہیں ہڈیوں کو درست صاف کر کے دسترخوان پر ڈالتے ہیں کہ واقعی یہ کھانے کے مینڈس ہیں ایک اسلامک مینڈس ہیں اس کو ہم سب کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے ہم سب کو اس کے مطابق کھانا کھانا چاہیے جیسا کہ کھانا کھانے کا طریقہ بیان کیا گیا تو میں دعوتوں کی بات کر رہا تھا اب جب ہم دعوتوں میں جائیں گے تو وہاں کیا ہوتا ہے کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے شیرمالیں ایسی بردردی کے ساتھ ٹھیکی جاتی ہیں ضائع ہو جاتی ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھی ہیں اب خط دعوتوں میں کہیں جانے کا موقع نہیں ملتا نہ دعوتوں میں جانے والا کوئی سا ہو لیکن ہم غور کرتے ہیں کہ کھانا بہت ضائع ہوتا ہے سالن پلیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں چاول پلیٹوں میں چھوڑ دیتے ہیں بھائی جتنا کھانا تھا اتنا نکالتے ہیں اب اس خوف سے آپ نکال لیتے ہیں کہ یا کوئی اور کھا لے گا ایسا کیوں کرتے ہیں آپ اپنی پلیٹوں کو درست صاف آپ جتنا کھا سکیں اتنا لیجئے تو یہ دعوتوں میں بھی جب آپ کو جانا ہو تو وہاں دو تین باتوں کی مزید میں احتیاطیں موضوع چلائے تو میں ارض کر دیتا ہوں ایک تو بے پردگی سے خود کو بچائیے گا میں نے کل بھی آپ کو بے پردگی کے حوالے سے عرض کی تھی افطار کے نام پر خوب بے پرتگیاں ہوتی ہیں خاندان کی عورتیں اور خاندان کے مرت جن میں ایک تعداد اجنبی مرد اور اجنبی عورتوں کی ہوتی ہے وہ ان سے بچی ہے دیکھیے یہ میں آپ کو ابھی دکھ رہے دی پیتھ ٹو سکسیس دی پات ٹو سکسیس یعنی کامیابی کا راستہ یہ میں کامیابی کے راستے بتا رہا ہوں آپ کہیں کہ یار کلچر ایسا ہے ماڈرن وہ کامیاب نہیں ہے کامیاب وہ ہے جو شریعت اور اسلام اور دین پر عمل کرتا ہوا آگے بڑھا آج اگر ہم کامیابی یہ ساری چیزیں اپنانے کے بعد جو غلط طریقے اور غلط رسوم اور رواج ہم طریقے اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کامیاب کا ہوں ہم تو پیچھے ہٹے ہسٹری کیا کہہ رہی ہے آپ کی آپ پیچھے ہٹیں ہم لوگ بہت پیچھے گئے ہم لوگ آگے نہیں بڑھے ہم لوگ کامیاب نہیں ہوئے ہم لوگ ناکامی کی طرف گئے ہماری کامیابی اس وقت دیکھنے جیسی تھی جو شریعت متارہ پر پابندی تھی جب اسلامی بہنے پردہ کرتے تھی جب مرد داڑھی رکھتے تھے اور مطلب کہ حیا کے ساتھ جی جیا کرتے تھے وہ ایک الگ ماحول تھا ایک الگ کلچر تھا لیکن آج ایسا نہیں ہے آج بے پردگی ہے افطار کے نام پہ اب ہوٹلوں میں جو افطار ہوتی ہے اس کا آپ کیا کہیں گے کتنا کھانا ہوٹلوں میں ضائع کیا جاتا ہے پر ہیڈ آپ نے لے تو لیا اب اس کے بعد جو ہوٹلوں میں جو کھانا ضائع ہوتا بوفے کے اندر جو بے دردی کے ساتھ جو کھانا نکالتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں اور کھاتے ہیں اور اس میں جو بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے دیکھیں پلیز بے پردگی کو بار بار آپ کو بے پردگی کی طرف بلاتا ہوں میں مانتا ہوں کہ یہ ایسا ایک عجیب و ناصور ہے ہمارے معاشرے کا بے پردگی کہ اس کو کیسے نکالا جائے یہ واقعی ایک بات ہے کہ اس کو کیسے معاشرے سے نکالا جائے لیکن آپ ساتھ دیں گے تو ہو جائے گا آپ کہیں گے یار کہ کوئی مانتا نہیں ہے آپ مان جائیے آپ اکیلے مطلب کے ایک طرف ہو جائیے اور آپ ذہن بنا لیجئے کہ میں نے بے پردگی نہیں کرنی میں نے اس طرح کے گناہوں بھری دعوتوں میں نہیں جانا اور نیکی کی دعوت بھی دینی ہے برائی سے منع بھی کرنا ہے اب دیکھیں کیا ہم آپ کو مدی چینل پر اور عورت دکھاتے ہیں نہیں جب اسلام ایک چیز کی اجازت نہیں دیتا ہم آپ کو کیسے دکھائیں ہم آپ کو میوزک سناتے ہیں اور نہیں اسلام جب اجازت نہیں دیتا ہم آپ کو کیسے میوزک سنا اب آپ ہوٹلوں میں جو افطار کے جاتے ہوں گے تو کیا وہاں وہ سافٹ میوزک کے نام پر آپ کے کانوں میں آواز نہیں آ رہی ہوتی اب افطار کے نام پر نا ایک طرح سے ایک یو سمجھے کہ یہ بھی ایک طرح سے ایک مذہبی طور پر ایک ایونٹ بنا لیا گیا ہے کہ جب افطار دعوت افطار ہے اب دعوت افطار ہو بیٹھے ہوئے ہیں اب قریب ہی اگر کوئی ایسی مسجد ہے جس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی شری رکاوٹ نہیں ہے تو کہ وہاں سے اٹھ کر سب کو افطار کر کے مسجد میں جا کر بعض جماعت نماز پڑھنی ہے اب آپ کہیں گے کہ میں گھر میں پڑھ لوں گا تو بھی یہ درست نہیں ہے کہ جب جماعت مستحبہ موجود ہے کوئی شری رکاوٹ نہیں ہے تو پھر مسجد میں جا کر نماز کیوں نہ پڑھی جائے تو کیا میں امید کروں میرے مدی چلنے کے ناظرین کہ ہم کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط کریں گے اور بھوک سے کم کھانے کی عادت پیدا کریں گے خواہش سے کم کھانے کی عادت پیدا کریں گے ساتھ ہی ساتھ بے پردگی سے بچیں گے اگر کہیں دعوتوں میں جانے کا اتفاق ہو بھی جائے تو وہاں بھی آپ کھانے پینے کے معاملے میں اپنے آپ کو بچائیے آپ یہ نہیں دیکھیے کہ جرنلی طور پر یہ ہو رہا ہے میں بھی مانتا ہوں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن اگر ایک ایک فرد اپنا ذہن بنا لے کہ اب میں نے کرنا جب آپ اپنا ذہن بنا لوگے کہ میں نے نہیں کرنا تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ امید ہے کہ ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے پھر جو مدنی پھول میں نے آپ کو بیان کیے کم کھانے کے حوالے سے جب ان کو اپنے مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ اس کے مزید فوائد سامنے آئیں گے <سلام> میں آپ کو مزید مدنی پھول ارض کر دیتا ہوں حضرت سیدنا ابو وجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم کیا فرمانے عمرت نشان ہے بہت سے لوگ دنیا میں عمدہ خوراک کھانے والے اور آسودہ زندگی گزارنے والے ہیں مگر قیامت کے دن وہ بھوکے ننگے ہوں گے حضرت سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کی دکار سنی تو فرمایا اپنی دکار کم کر اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے حضرت سعید ابو طالب مکی ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں جنہوں نے ڈکار لی تھی جو بھی حدیث میں نے بیان کی تو جنہوں نے دکار لی تھی وہ صحابی یعنی ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس روز سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات ارشاد فرمائی اس روز سے لے کر, آج تک میں نے کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آئندہ بھی میری پیٹ بھر کر کھانے سے حفاظت فرمائے گا تو یہ پیٹ بھر کر کھانے کے معاملے میں ہمارے بزرگوں کے ارشادات بڑے واضح طور پر موجود ہیں اور حدیث بھی اپنے سامنے ہم رکھ سکتے ہیں کہ جب جیسے کہ کھانے کے حوالے سے ہے نا کہ ایک حصہ غذا ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا یہ تین حصے جو ہمارے کھانے پینے کے حوالے سے بیان کیے گئے یہ یقین مانیے صحت مند رہنے کا انتہائی عمدہ مدنی پھول ہے تو یہ بھی یوں سمجھیے کہ ایک کامیابی کا راستہ ہے کہ کھانے میں وقت برباد مت کیجیے کھانے کی وجہ سے اپنی صحت کو بھی برباد مت کیجیے صحت اور تندرستی کو سامنے رکھ کر اپنی غذا حاصل کیجیے تاکہ عبادت تو قوت پا سکیں نماز پڑھ سکیں تراوی پڑھ سکیں اچھی انداز سے روزے رکھ سکیں آپ کم کھانے کی نیت کر لیجیے آج کر لیجئے اچھا اب کھا چکے اب اب کیا کر سکتا ہوں چلیں نیت تو کر لیجئے کھانا کھانے کے بعد نیت ویسے آسان ہو جاتی ہے تو اب نیت کر لیجئے کہ یہ میں ات... کوشش کروں گا بھوک سے کم کھاؤ اب بھوک رکھیے محسوس کیجئے اب آپ دیکھیے کہ آپ کو رونا بھی آئے گا آپ کو دقت آئے گی پھر خاموشی اختیار کیجئے موڈ خراب مت کیجیے خاموشی اختیار کرنا اور موڈ خراب کرنا یہ الگ الگ ہیں یعنی آپ ہرشات بشاش رہیے چہرہ مسکراتا رکھیے بات کم کیجئے ہنسے ضرورت کرنی ہے تو کیجیے لکھ کر بات کر لیجیے ورنہ خاموش رہیے فکر ازکار پڑیے آپ کو رونا آئے گا آپ کو حکت آئے گی آپ, آپ کا دل بھرتا رہے گا یہ ایک ایسی لذت ہے جسے وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے یہ کام کیا ہو بڑی لذت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق تع فرمائے ان اللہ تعالیٰ کل مزید مدنی پھولوں کے ساتھ اور کامیابی کے راستے پر چلنے والے بدلی پھول لے کر ان اللہ تعالی حاضر ہوں گا آئیے ہم اپنے سلسلے کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں اور ہمارے ناظرین اور حاضرین جو اسلامی بھائی ہیں عوام مناسب عام شہری وہ ماہ رمضان کیسے گزارتے ہیں اور ماہ رمضان کے گزارنے کے حوالے سے وہ ہمیں کیا اپنے تاثرات دے رہے ہیں آئیے پہلے یہ سنتے ہیں مفتی صاحب میں امید کرتا ہوں ہمارے دارالفتا کے اسلامی بھائی یہ ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے میں ان شاء پہلے کچھ ان کے ویوز سنتے ہیں آپ بھی سنیں میں بھی سنتا ہوں اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دار سنت کی طرف بھی چلتے ہیں ان سے بھی شرح رہنمائی لیں گے جو کچھ یہ باتیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں وہ کیا رہنمائی فرماتے جی اچھا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی چلے کل سے ہی آج ہم پبلک عوام کی باتیں سنتے ہیں اور آپ کے بدی چلے کے ناظرین کی کالس لیتے ہیں صلو سلی حبیب صلی اللہ تعالیٰ لوگ اپنے اپنے مشاغل ہوتے ہیں جاتے ہیں دوستوں یاروں کے ساتھ تھوڑا بہت گُمرے پھر رہے ہوتے ہیں ہمارا تو کچھ خاص نہیں ہوتا بس کام پہ ہوتے ہیں تراویاں پڑھتے ہیں سو جاتے ہیں ہم لوگ تو یہاں ہیلپر لوگ ہیں اثر کے ٹائم پہ دکان بند ہوتی ہے بند ہونے کے بعد ہم لوگ گھر یادیں کرکٹ وغیرہ یہ وہ پوری پوری رات کھیلتے ہیں شہری تک پھر گھر جا کے شہری ویری کرتے ہیں نماز وماز پڑھ کے سو جاتے ہیں کرکٹ کھیل لیتے ہیں کبھی بیڈمنٹن کھیل لیتے ہیں نائٹ میچز کھیلتا ہوں جب تراوی سے فارغ ہو جاتا ہوں زیادہ تر دوستوں میں کرکٹ وغیرہ کھیلنا تراوی کے بعد کچھ لوگ بازاروں کی طرف نکل جاتے ہیں کچھ لوگ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں قرآن بڑا پھر کرکٹ کھیلنے نکل جاتے ہیں پھر شہری میں آتے ہیں کچھ لوگ محلوں میں چھڑوں پہ مختلف کھیلوں کی دکانوں پہ یا تاش کھیلتے ہیں شہری تک تو وہ جاگے گا نا جو کام نہیں کر رہا فارغ ہو کام کرنے والا تو بےچارا تھکا ہوا ہوا تھا اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا وہ کہاں جاگ پائے گا تحریر تک کرکٹ ہی چلتی ہے اس کے بعد پھر فضا کی نماز پڑھ کے سو گئے ایک گیدرنگ سے بن جاتی ہے تو لوگ باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ایک رجگ جیسا ماحول بن جاتا ہے بس دوستی یاری میں اس میں بس بیٹھتے ہیں بیٹھ کے گیارہ بارہ بجے پھر تحریری کے ٹائم رمضان میں اور کیا کر سکتے ہیں کہ جو چائے پارٹی چلیے رہی کبھی گپ گپشپیں لگ رہی ہیں ٹولیاں بن جاتی ہیں فیملی میں کزنس کے آپس میں بیٹھ جاتے ہیں گپ شپ کرتے رہتے ہیں تو کافی وقت بیت جاتا ہے پتہ چلتا ہے اسی رقم میں پھر سہری کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر لوگ اس میں مشکل ہو جاتے ہیں اپنی اپنی مشکلات ہوتی ہے لوگوں کی لیکن ہم کوشش کرتے ہیں ہم تو رن چیزوں سے بچتے ہیں اور تعاج کا بھی انتظام کوشش کرتے گئے تاجود کا بھی انتظام کر لیں میں تو جاب پر ہوتا ہوں فل نائٹ تو اب میری روٹین دوسری بیزی ہوتی ہے کچھ لوگ نائٹ کرکٹ کھیل کے گزارتے ہیں کچھ لوگ جلدی سو جاتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ روٹین ہوتی ہیں یہ تو انسان کے خود کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ سو کے گزارے عبادت کر گئے جس کو زیادہ فکر ہوتی ہے دین کی تو راتے عبادت بھی کرتے ہیں یعنی جتنی بندے کی ہمت ہوتی ہے اس حساب سے لیتے جیسے کوئی بڑی رات آتی ہے تو لوگ بولتے جاگنے کی رات ہے وہ جاگنے کی نہیں بیسکلی عبادت کی رات ہوتی ہے تو آپ وہ عبادت میں گزارے ہیں یا جاگ کے بعد دوستوں کے ساتھ گھوم کر کے گزارے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں عبادت میں مزدوری میں بس ایسے گزارتے ہیں عبادت کے ٹائم پہ عبادت کرتے ہیں آرام کا ٹائم پہ آرام کرتے ہیں ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور اپنا دوستوں کے ساتھ گپشپ ہوتے رہتے شرابی پڑھنے کے بعد آئے پھر آج کے سکول وغیرہ بند ہے اسکول وغیرہ تو اس کی وجہ سے بچے کرکٹ وغیرہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں شہری تک اپنا کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں جب روزہ آتے ہیں اپنا سہری کیا پھر سب کے ساتھ دماغ پڑھ رہے سو گئے یہ روٹین چل رہا ہے آج کل ٹی وی ویوی دیکھا روزہ رکھا نماز وماز پڑھ کے سو گئے رات میں تو یہ رات میں جلدی سو جائیں تاکہ صبح سہری میں ٹائم پہ آنکھ کھلے بہت سے لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں لیکن بہت سے صبح جن کو جاب پہ جانا ہوتا وہ صبح جاب پہ چلے جاتا. لوگ زیادہ تر کرکٹ کھیلتے ہیں کہیں گھومنے پھرنے چلے گئے کوئی دوستوں وغیرہ بیٹھ کہیں جا کے بیٹھ گئے اس طریقے سے گزارتے ہیں لیکن ہی ہونا نہیں چاہیے دوست یار ہوتے ہیں باتوں کا آج دوست ٹویٹ دیتے ہیں کہ آج شہری میری طرف سے کی جائے تو سارے دوست یار مل کر باہر پوری رات جاگتے ہیں اور پھر شہری وحری کر کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر گھر آ کر اپنا سوتے بوتے ہیں آرام کرتے ہیں ہر کوئی اپنی پابیز ہیں ان کوئی کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے کوئی اسنوکر پہ ہوتا ہے کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے کوئی کیا اس طرح وقت گزر جاتا ہے انسان کا یہ ہے ہماری عام لوگوں کے ایک طرح سے ملے جلے سے جذبات اور تاثرات اور نہیں تو یہ ایک موٹی بات عقل میں نہیں آتی کہ پورا سال گزر جاتا ہے کبھی آپ نے نائٹ میچ سنے نہیں ہوتے ہوں گے یہ پتہ نہیں ہے رمضان کی جو راتیں جو عبادت میں گزارنے کی راتیں ہیں یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یاد تک آیا کہ جیسے رمضان مبارک آیا تو جیسے کہ وہ عبادتی عبادت عبادتی عبادت عبادت عبادت, عبادت عبادت عبادت اور جیسے دیگر بزرگوں کے لیے ہم پرچے سنتے ہیں کہ اتنی عبادت اتنی عبادت لیکن یہ واقعی مطلب کہ عجیب و غریب و غریب و عجیب سی ایک بات ہے کہ ہمارے جو یہ عام لوگ ہیں جن کے ابھی آپ نے سنا کہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں کوئی لوڈو کھیل رہا ہوتا ہے کوئی شطرنج کھیل رہا ہوتا ہے کوئی تاش کھیل رہا ہوتا ہے یعنی کئی چیزیں تو اس کو شریعت نے ناجائز و حرام قرار دیا ہے تاش تو اگر بگیر شرط کے بھی ہو تو بھی ناجائز ہے اور بہت سارے سے ایک کام ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں لیکن یا عجیب سی بات یہ ہے کہ اس طرح رمضان و مبارک کی ان راتوں میں کھیل تماشو میں وقت گزارنا فضولیات میں وقت گزارنا اور پھر اب یہ جس کو دیکھو وہ نائٹ وہ کرکٹ کھیلتے ہیں میچ کھیلتے ہیں کرکٹ میچ کھیلتے ہیں،, ہیں،, ہیں تو کرکٹ اور میچ کھیلنے والوں سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ کرکٹ اور میچ جو کھیلنے کے لیے جاتے تو کیا یہ اپنے گھر کے میٹر سے وہ بتی آن کرتے ہیں جی بتی کہاں سے آن کرتے آپ گھر کے میٹر سے امی کو کہتے ہیں کہ امی ہمارے گلی کے اندر وہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے رات کو یہ جو بڑے بڑے جو ہمیں جو ہزار ہزار وولڈ کی جو ٹیوبے جلانی ہیں تو ذرا میں گھر کے میٹر میں جو ہے نا وہ کنڈا لگا رہا ہوں وہ تار لگا رہا ہوں اس کا بل جو آئے گا نا وہ امی ہم پیمنٹ کریں گے پھر دیکھے کہ امی اور ابو اب وہ کتنا کرکٹ کھیلنے دیتے ہیں اب وہ کتنا گلیوں میں میچ کھیلنے دیتے ہیں تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اس میں اب کیوں وقت جایا کرتے ویسے بھی کنڈا لگانا یہ تو ناجائز ہے نارمل تو پہ کنڈا لگاتے لوگ بجلی اسی طرح لیتے ہیں اب ان کو کوئی منع نہ کرے یا یہ نہ کرے تو یہ مطلب دلیل نہیں ہے کہ جناب ہمیں کو منع نہیں کرتا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ منع نہیں کرتا بھائی یہ سوچئے کہ یہ کر کیا رہے ہیں آپ اب میں تمام تر ناظرین اور جو ہمارے جنہوں نے یہ سوالات جن سے پوچھے گئے ہم یوں کرتے ہیں ہم یوں کرتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں جو ریاضت کرتے ہیں یا مطلب کہ فرض وغیرہ جو عبادت انہوں نے ادا کی نارمل تھی اور پھر رات کو سو گئے صبح ان کو کام کاج پہ جانا ہے اٹھے سحری کر لی اور نارمل نماز اپنے وقت پر ادا کر لی ٹھیک ہے لیکن جو راتوں کو گمتے پھرتے ہیں گل چھڑے اور آتے ہیں پھر بعض اور رمضان اور مبارک کی بے حرمتی کرتے ہیں کھیل تماشوں کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہیں حقوق تلف کرتے ہیں اب گلی میں رات دیر دیر تک چیخو کو پکار پہ پٹے شٹے بناتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یہ کرتے ہیں موٹر سائیکلوں پہ گھومنے جاتے ہیں یہ تفریح وہ تفریح یعنی رمضان مبارک کی راتیں جو عبادت کی راتیں ہیں کہ دن کو روزہ رکھنا ہے رات کو قیام کرنا ہے رات کو اللہ کی عبادت کرنی ہے ریاضت کرنی ہے اس رب کو راضی کرنا ہے رمضان کی برکتیں لینی ہے لیکن یہ عجیب قوم ہے کہ اس کو وہ ان چیزوں میں وہ مصروف رہتا ہے آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں ایک بار امیر المومن مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہل کریم زیارت قبور کے لیے کوفے کے قبرستان تشریف لے گئے وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی آپ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی چنانچہ بارگاہ خداوندی بندی میں عرض گزار ہوئے یا اللہ اس میت کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما اللہ کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً قبول ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے تھے سب اٹھ گئے اب ایک قبر کا بیاانک منظر آپ کے سامنے تھا کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کے لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ سے اس طرح فریاد کر رہا ہے یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں قبر کا دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کو بے قرار کر دیا آپ نے اپنے رحمت والے رب پز کے دربار میں ہاتھ اٹھا دی اور نہایت ہی عادضی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست کی غیب سے آواز آئی علی قرم اللہ تعالی وجہ ال کریم آپ اس کی سفارش نہ فرمائیں کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان مبارک کی بے حرمتی کرتا رمضان مبارک میں بھی گناہوں سے باغنا آتا تھا دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وضہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھ میں اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے میرے مالک مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما اس کی بے بسی پر رحم فرما اور اس بچارے کو بخش دے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رو رو کر دعا کر رہے تھے اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندای علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا چنانچہ اس مردے سے عذاب اٹھا لیا گیا تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں میں اب آپ کو امیر سنت کی کچھ بدنی پھول ارض کرتا ہوں کہ غور طلب چیز یہ ہے کہ رمضان و مبارک کی بے حرمتی کرنے والے کا جو خوفناک اس وقت انجام آپ کے سامنے میں نے بیان کیا اس میں درس ہی درس ہے کہ رمضان مبارک کی پاکیزہ راتوں میں کئی نوجوان محلے میں کرکٹ فٹ بال وغیرہ کھیل کھیلتے خوب شور مچاتے اور اس طرح یہ بدنسیب خود تو عبادت سے محروم رہتے ہیں دوسروں کے لیے بھی بے حد پریشانی کا باعث بنتے ہیں نہ تو خود عبادت کرتے نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں اس قسم کے کھیل اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں نیک لوگ تو ان کھیلوں سے صدا دور ہی رہتے تھے خود کھیلنا تو درکنار ایسے کھیل تماشے دیکھتے بھی نہیں بلکہ اس قسم کے کھیلوں کا آنکھوں دیکھا حال یعنی کامنٹری بھی نہیں سنتے لہذا ان حرکات سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور خصوصا رمضان مبارک کی بابرکت لمحات تو ہرگیز ہرگیز اس طرح برباد نہیں کرنی چاہیے تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں یہ چند مدنی پھول میں نے آپ کو عرض کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے البتہ میرے آقا اعلی سے دماغ علیہ سنت نے تاش کھیلنے کو مطلقن حرام لکھا ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ پتوں کے ذریعے کھیلے جانے والے کھیل کا نام اور تاش حرام مطلق ہیں کہ ان میں علاوہ لہو لغیب کے تصویروں کی تعظیم ہے تو میرے پیچھے اور پیارے سائیں بھائیو یہ چند مدنی پھول یہ جو ویڈیوز آئیں ان میں یقیناً باز کے جذبات تھے کہ ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والوں کی عبادت قبول فرمائے اور جو جو میرے عاشقان رسول مدنی چینل پر ہیں اگر معاذ اللہ صبح معذ اللہ راتوں کو گناہوں میں گزارتے ہیں ٹی وی اور فلمیں اور ف... ٹی وی کے ذریعے فلمیں ڈرامے گانے باجے اس میں راتیں بسر کرتے ہیں بد نگاہیاں کرتے ہیں گناہوں بھرے معاملات کرتے ہیں اللہ تعالی سے بالخصوص چاہیے رمضان مبارک میں جہاں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اسی طرح گناہوں کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھ جاتی ہیں اتنا موزد مہینہ ہے اس کی تعظیم کرنی ہے اس کا ادب کرنا ہے اس کا احترام کرنا ہے اب آپ دیکھ لیجئے آپ کے موبائل فون میں کیا ہے آپ کے پی سی ٹیبلیٹ میں کیا ہے آپ کے لیپ ٹاپ پر کیا ہے آپ کے ٹی وی کی سکرین پر کیا ہے اب اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں اب آپ... یعنی میں جن سے بات کر رہا ہوں سارے کے سارے بچے تو دینا ہے اچھے برے کی تمیز تو ہونی چاہیے سیاہ سفید کی تمیز تو ہونی چاہیے اسی طرح جو غفلت اور فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں یہ رمضان مبارک چند ہی دنوں کا ہے یہ چلا جائے گا تو پورا سال جن کھیل تماشوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا پتہ نہیں رمضان مبارک میں سے کیا عجیب و غریب ماحول بن گیا کہ اس طرح کھیل تماشا ہو جاتا ہے آئیے کچھ کالس لیتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محبت اشرف اختاری ہے میں بابو الاسلام اسلام سے بات کر رہا ہوں میرا, میرا سوال نگرانی شروع کی بارگاہ میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ رعایت نہیں دیتے لیکن زمزم نگر حیدرآباد میں ایسے بھی اسٹور ہیں باقاعدہ جس میں رمضان آفر لگائی جاتی ہے رمضان کے حوالے سے اس میں اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی ہوتا ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کل امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے میں بھی بہت اچھے انداز سے ذخیرہ اندوزی اور مہنگائی وغیرہ کے حوالے سے مدنی پول بیان ہوئے اور مفتی علی اصغر صاحب نے بھی کرم فرمایا اور بڑے نپے تلے اور خوبصورت انداز میں آپ نے اس کے شرعی احکام بھی بیان کیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں ملتے ہیں سن سنے بھی جاتے ہیں اور بعض کا نظر بھی آتے ہیں کہ جو خیرخائی امت کے تحت یہ حسن زن کے تحت کہہ رہا ہوں امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اچھی نیتوں پر ان کو اجر و بتا فرمائے ماشاء اللہ اور کون سنائیے میں رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں عمران صاحب میرا یہ سوال ہے کہ جب سال میں گیارہ مہینے ہم اس طرح کام کرتے ہیں تو پوچھو اور نہیں اور جب بونس دینے کا تیرے آتا ہے تو صرف لوگوں کا منہ چڑھ جاتا ہے تو آپ اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیں بونس آئیے ما... عجیروں کے لیے ایک بڑی اس رعایت ہوتی ہے اب جو کمینڈمنٹ اگر سیٹ صاحب نے کیا ہوا ہے اور نفس اجارہ میں شامل ہے اس نے طے کیا ہے تو میرا یہی میں آپ کو کہوں گا کہ پلیز ان اجیروں پر جو ملازمین ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کیجیے اور وقت پر سیلری بھی وقت پر دینی چاہیے اور اگر بونس آپ کو دینا ہی ہے طے ہے اور اجارے میں اس کی شرائط وغیرہ میں سب شامل ہیں تو برائے کرم وقت پر بونس دیجیے اور ان کی دعائیں لیجیے ویسے بھی جب دودھ دینا ہے تو صاف ستھرا دے دیں مینگنی والا دودھ دینے کا کیا فائدہ اب دینا ہے اور ستا ستا کا دینا ہے یہ فائدہ نہیں ہوتا خوش دلی کے ساتھ اچھے انداز سے ملازمین کو دیجیے اور جن کو اللہ تعالی نے گئے تو وہ تو دیں ملازمین کو دیں ماہ رمضان میں خوب حجر و ثواب کمانے کی کوشش کیجیے اور کول سنائیے امن رمضان خان بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے کو ایک بہت بری عادت لگی ہوئی ہے اور میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں تو اس میں دروشری شریف کرنا پڑتا پر ہے اور میرے منہ میں نسوار ہوتی ہے میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ میرے منہ سے چھوٹ جائے چھوڑی میرے لیے دعا دیجیے یہ میرے منہ سے ہٹ مجھے اللہ تعالیٰ اس بلا سے نجات عامر وسط رسول اللہ اللہۃ وسلام علیہ حجیب اللہ اللہ تبارک مطالعہ آپ کو اس عادت سے نجات نصیب فرمائے جو بھی تمباکو کے عادی ہیں چاہے سگریٹ کے ذریعے ہوں پان کے ذریعے ہوں گٹکے کے ذریعے ہوں یا اس انداز سے ہوں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس عجیب و غریب اور انتہائی بہت عجیب عادت ہے اور خود آپ کے تاثرات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات عطا فرمائے اور کثرت کے ساتھ دروش شریف پڑھنے کی جیسا کہ دور شریف پڑھنے کے جو ادب کے اور احترام کے اور پیار کے اور محبت کے تقاضے ان کے ساتھ دور شریف کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو چلا دیجئے یہاں لوگ روزہ رکھ کے مالک کو بلیک میل کرتے کہ میں روز دار ہوں روز دار کیا کا کوئی مسجد میں لیٹا ہوا ہے مجھے مسجد چینل میں زیادہ تر ناپ اچھی لگتی ہی. میں بہت شوق کو شوق سے دیکھتا ہوں مجھے جو روحانی سکون جو ملتا ہے نا یہ جو ہماری سبزی منڈی کے پاتی ہو پیضانے مدینہ بنائے آج یقین ہے مجھے روحانی خوشی ہوتی جب میں نماز پڑھتا ہوں جو درد دیتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں اپنا کاروبار چھوڑ کے وہاں چلایا ہوں اور یہ آپ ہے اللہ میں اور نازل فرمائے تعریف تو خدا کی جس نے پیضانے اور میں لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پیدانے مرینہ میں جا کے نماز ضرور پڑھیں اور نماز کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر وہاں کا درد لے ایسے ایسے باب خطیب عالم بیٹھے ہیں جو صحیح رہنمائی کر رہا ہے خدا کے واسطے رسول کا واسطہ میں دیتا ہوں کہ بھائی اب وہاں جاؤ اور درس سنو نماز پڑھو انشاءاللہ انشاءاللہ ساری تکلیف دور اللہ تعالیٰ کرتے فیضان مدینہ میں اللہ نے بہت برکتیں رکھی جی فیضان مدینہ میں الحمد للہ واقعی بہت برکتیں ہیں یہاں کے مبلگین اور یہاں ماشاء سمجھانے والے سکھانے والوں کی ایک تعداد ہے اور اس وقت اعتقاف کی بہاریں ہیں ماشاء اللہ امیر علیہ سنت کی صحبتیں ہیں ان حضرت سے بھی میں عرض کروں گا کہ ایک تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے دعوت اسلامی اور فیضان مدینہ مدین چینل کے حوالے سے اپنے اچھے تاثرات ہمیں بیان کیے اور آپ جی چاہتا ہے کہ آپ کچھ چھوڑ کر آ جائیں آپ آ تو جائیے اب تیس دن کے اتقاف میں ہی آ جائیے پورے ماہ رمضان کا اتقاف کر لیجیے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی و پرہزگاری اختیار کرنے کی توحفیق فرمائے امیر نے سنت کی کیا اس وقت صورت حال وہاں کیا پوزیشن ہے اگر پتہ چل مجھے دونوں سکرینوں پر آپ مجھے دکھا رہے ہیں باپا کو دکھا دیں یار اچھا کلام جاری ہے چلے مدی چلنے کے ناظرین کو کلام میں شامل کرتے ہیں اور ہم رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ کل پھر کامیابی کے راستے پر چلنے والے مدنی پھول لے کر حاضر ہونے کی نیت ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق تعطہ فرمائے آپ کی جو کالز ہمارے پاس آتی ہیں جیسے آج بھی ہو سکتا ہے ہوں جو پینڈنگ رہ گئی ہوں ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ شاء آج کی کال جو رہ جائیں گے اس کو ہم کل چلایا کریں گے یہ ہم نے نیت کی ہوئی ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد